اعلم ما لا ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سعید اللہ علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وید قال کل ملائکا میں حبیب پیارے وہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر فرمائیں جب آپ کے رب نے فرشتوں کو فرمایا انی جا فی الارض خلیفہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں قالو و تجارفیہ میوس رفیحہ ویسف الدماء تو انہوں نے عرض کی مولا تو اسے خلیفہ بنائے گا جو زمین میں فساد کریں گے اور زمین میں خون بہائیں گے وَنَحْنُ الصبی بِحَمْدِكَ ون قدی سلک ہم <تصفيق> تیری پاکی بھی بیان کرتے ہیں اور تیری تقدیس بھی, بھی, بھی بیان کرتے دو ہیں, ہیں، قالعی عالم مالا تعلم اللہ تبارک و تعالی نے ارشا فرمایا, ایسا فرمایا ایسا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے کیونکہ اللہ سبحان اللہ کیونکہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اس زمین پر سارے ہی جنات آباد تھے اور وہ بہت زیادہ ادھم مچاتے تھے اللہ تبارک و تعالی نے ارادہ فرمایا کہ انسان کو تخلیق کیا جائے اور جنوں کی جگہ پر انسانوں کو آباد کیا جائے تو حضرت سعید اللہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر فرمایا اور وہ بھی ملائکہ کے سامنے یہاں جو ملائکہ نے کہا نا کہ مولا وہ تو زمین میں فساد کریں گے اور خون بہائیں گے یہ ملائکہ کو کیسے پتہ چلا کہ وہ ایسے ایسے کام کریں گے حدیث شریف میں کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ بھی تیار ہوا تھا اندر سے بالکل ڈھانچہ خالی تھا ہوا اس میں سے گزر رہی تھی آواز آ رہی تھی تو شیطان جو ہے وہ دیکھتے سمجھ گیا کہ جو اندر سے خالی ہے نا مسئلہ ضرور کرتا ہے وہ تو شیطان نے یہ سمجھ لیا کہ آگے اس کی اولاد جو ہے نا وہ ایسے ایسے مسائل کھڑا کرے گی وہ ظاہر بات ہے اندر سے خالی ہو تو کبھی ادھر کو جھک جاتا ہے کبھی ادھر کو جھک جاتا ہے تو اس لیے شیطان نے اسی سے سمجھ لیا کہ ایسا ایسا معاملہ ہوگا ممکن ہے کہ فیشتون بھی ایسے ہی سمجھاؤ حضرت عادم علیہ السلام کے ڈھانچے کو دیکھ کر ابھی جو جسم پورا تیار نہیں ہوا تھا ڈھانچے تیار ہوا تھا اندر سے بالکل خالی تھا وہ اس سے انہوں نے سمجھ لیا وہ کہ ایسا ہو سکتا ہے ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے دوسری وجہ جو ہے نا وہ یہ ہو سکتی ہے کہ انہوں نے یہ جو بات کی کہ وہ قتل و غارت کریں گے انہوں نے تو پہلے کوئی انسان دیکھا ہی نہیں تھا تو پھر انہوں نے کیسے کہا تو اس کا دوسرا جواب جو ہے نا وہ یہ جی ہے کہ ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انہیں فرمایا ہو کہ میں زمین میں آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانے والا ہوں ان کے آگے بچے ہوں گے وہ پھر لڑائیاں کریں گے یہ کریں گے وہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام اللہ تعالیٰ کے کلام سے اخذ کر کے انہوں نے کہا ہو کہ ایسا ایسا ہوگا تو پھر انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر دی کہ مولا وہ تو قتل و غرض بھی کریں گے وہ تو فساد بھی کریں گے تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انہیں بتایا کہ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے والا ہوں ان کی اولاد کو انہیں خلیفہ بنانے والا ہوں زمین پر وہ میرے نائب بن کے رہیں گے زمین پر وہ میری خلافت کا قیام کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مستضاد ہوں گی جو تم میں صفات رکھی ہیں وہ دو سفتیں تم میں نہیں ہوں گی وہ ان میں ہوں گی کون کون سی ایک قوت غدیا غصے والی قوت اور ایک قوت شاہبیا شاوت والی جی یہ دو کام اسی لیے فرشتوں نے رفتار کی بارگاہ میں جو کہا نا شاہویہ، قوتیہ شاہویہ جو ہے, اس سے زنا ہوتا ہے سارے کام ایسے ہوتے ہیں تو اس سے زمین میں فساد پھیلتا ہے تو فی ہاں انہوں نے کہا وہ زمین میں فساد کریں گے اشارہ ان کا اسی بات کی طرف تھا جہاں قوت شاہ ہو شاعبت والی قوت ہو ہاں یہ کام تو ہوتا ہے فساد تو پھیلتا ہے آج بھی آپ کو پتہ ہے کتنے فساد اسی پہ اے؟ اے؟ اے؟ یہ یشابت کی وجہ سے عورت کی وجہ سے اور کتنے کاروبار ہیں وہ, سا... وہ بھی سارے اسی سے منطلق کیے ہوئے لوگ لوگ شیمپو کا وہ بھی عورت کی تصویر اے اے اے لگا کے کتنا ظلم ہے اتنا ان زلیوں نے عورت کو گرا دیا ہے اور عورت اس میں اپنی ترقی سمجھ رہی ہے اپنی کامیابی سمجھ رہی ہے کہ میری تصویر جو ہے وہ دو روپے کے ساشے پر آ رہی ہے تو اگلی بات جو ہی جی قوت ہے غدبیہ والی کہ ان میں غصے والی طاقت ہوگی غصے والی قوت ہوگی ان میں یہ مادہ ہوگا غصہ کریں گے وہ تو انہوں نے اس بات کا اشارہ اس بات کی طرف کیا دماغ وہ خون بہائیں گے کیا کریں گے خون بہائیں گے تو آگے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مولا ہم زنا نہیں کریں گے ہمیں خلیفہ بنا دے ہم قتل و نہیں کریں گے ہمیں خلیفہ بنا دے نہ یہ نہیں کہا بلکہ ان دونوں کی جگہ ان دونوں لفظوں کی جگہ کیا کہا انہوں نے کہا کہ ہم تیری تعریف کے ساتھ تیری حمد کے ساتھ تیری تصویر پڑھتے ہیں وہ قد سلا کا اور تیری پاکی بیان کرتے رہتے ہیں یعنی مطلب اشارہ یہی بتانا تھا عرض کرنا تھا رب تعالیٰ کی بارگاہ مولا ہم تو یہ دونوں کام نہیں کریں گے یہ دونوں کام وہ کریں گے تو ہم تو یہ دونوں کام نہیں کریں گے تو ہمیں خلیفہ بنا دے زمین پر خلافت ہمیں ہی عطا فرما دے تو یہ ذہن میرے ہے جو فرشتوں نے کہا تھا رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مولا انہیں خلیفہ نہ بنا ہمیں ہی بنا دے تو یہ کوئی نوزم اللہ منزل کے حسد کی بنا پر نہیں تھا بلکہ یہ ایسے ہی تھا جیسے کوئی بندہ کسی گھر میں نو کرو گھر کے کام کا سارے انجام دیتا ہو تو اس کا مالک بھی ہے وہ اسے کہنے لگے کہ میں گھر میں ایک کام اور نکلا ہے تو میں چاہتا ہوں ایک خاتم اور رکھ لوں وہ آگے سے کہے جی میں تو یہ چاہتا ہوں میری یہ عرض ہے کہ آپ مہربانی کریں ایک خاتمہ اور نہ رکھیں ہو سکتا ہے جو نیا خادم ہے آپ کے مزاج کو نہ سمجھ پائے اور خواب بخواہ جو ہے وہ کام ایسے کرے جس سے آپ کو جلال آتا رہے تو آپ مہربانی فرمائیں کہ وہ کام جو ہے وہ بھی میرے ذمہ لگا دیں وہ کام بھی میں ہی کرتا رہوں گا تو فرشتوں کے کہنے کا جو مقصد تھی ان کا مقصد تھا نا وہ بھی اسی طرح کا ہی تھا وہ عرض کرنے لگے مولا تم جو ایک اور خلیفہ بنانا ہے ہمیں ہی خلیفہ بنا دے جی زمین کے جو معاملات ہیں سارے کے سارے پہلے بھی ہمارے مم سے لے کے ہیں پہلے بھی ہم ہی اس کو اپن یعنی کہ انجام دے رہے ہیں ہوا کا نظام جو ہے وہ چھوڑنا اسے کہاں لے جانا وہ ہم کر رہے ہیں باقی جتنے بھی معاملات ہیں سارے بارش کا برسانا ہوا کا چھوڑنا جتنے بھی کام ہے وہ سارے کے سارے ہمارے ذمے ہے تو مولا یہ بھی ہمارے ہی ذمے لگا دے ہے یہ کام بھی ہم ہی کرتے رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشا فرمایا فرمایا کہ جب بندہ مومن جو ہے وہ اپنے نفس کی تہذیب کر لے اپنے آپ کو سنوار لے جس کی رب تبارک و تعالی نے قمر طلحہ سور کی قسم جب وہ چمک پڑے چاند کی قسم جب وہ طلوع ہو جائے ول قمر اضا طا اور دن کی قسم جب وہ چمک روشن ہو جائے ول یقشا ہا رات جب وہ شا جائے، کے فرما کو نفس کا کا تجکیا نہ کرے تو ابو جہل بنے گا تجزیہ نہ کرے تو ابو پلی بنے گا نفس کا تذکیہ نہ کرے تو فراعون شاداد قارون حامان بنے گا نفس کا تذکیہ نہ کرے تو دنیا کا قید بندہ بنے گا نفس کا تزکیہ کر لے تو میرے حبیب کا یار بکر اور عمر بن جائے گا نفس کا تزکیہ کر لے تو عثمان علی بن جائے گا نفس کا تزکیہ کر لے تو پھر سعد و سعید عبدالرحمن بن عوف بن جائیں گے سبحان نفس کا تزکیہ کر لیں تو پھر یہ باجی بسامی اور عبدالقادر جیلانی بن جائیں گے سبحان نفس کا تزکیہ کر لیں تو موین الدین اجمیری اور علی حجویری بن گے سبحان اللہ یہ جی قوت قدبیہ اور قوت شہابیہ قوت شہابیا یہ دونوں قوتیں جو ہیں تہذیب نفس والے بندے کے سامنے ایسی ہی ہوتی ہیں جیسے جناب ایک سدھایا ہوا کتا ہوتا ہے اس کو جناب بالکل اپنے قابو میں رکھتا ہے مزا لے تو اسے دائیں بائیں ہونے دے ہے جی وہ ہلتا تو نہیں ہے نا مالک کے حکم کے بغیر مالک کہے کہ شکار کر کے شکار کر کے لاتا ہے اس میں منہ بھی نہیں مارتا کھاتا بھی نہیں ہے تھوڑی سی بھی خیانت نہیں کرتا تو اس کا حساب ایسا ہوتا ہے ہاں جن لوگوں میں لوگوں میں یہ دو قفتیں جو ہیں ان کے قابوں میں نہ ہوں ان کے نفس کی تحذیب نہ ہو تو وہ پھر جناب بات بات پہ جناب قتل کر دیتے ہیں بات بات پہ جناب وہ بدکاریاں کرتے رہتے ہیں وہ پھر بہیئیاں پھلاتے رہتے ہیں آج دیکھیں ان فلمیں بنانے والوں کو لیبرلوں کو سیکلوروں کو کیا کرتے پھرتے ہیں ہیں جی ان کا دنیا میں آنے کا اپنے مقصد انہوں نے یہی بنا لیا ہے کہ ہم نے کرنا یہی کام ہے بس ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنی کی توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سعدین اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے اسما کے علم علمتا فرمائے ثم آمدوا الملائکہ پھر وہ ساری چیزیں فستوں پر پیش کی فرشتوں کے سامنے کر دیں رب تعالی نے فرمایا فقالوا بيوني باسماء حولا ہاں ملائکہ ان کے نام ذرا بتاؤ نا مجھے اگر تم سچے ہو اس بات میں جو تم پہلے مجھے کہہ رہے تھے کہ وہ تو یہ کریں گے وہ کریں گے جی یہ زمین رہے صرف ان چیزوں کے نام نہیں تھے وہاں بلکہ جتنی چیزیں لتبارک وطال نے دنیا میں پیدا فرمانی تھی وہ سب چیزیں زمین آسمان درخت ہر طرح کی چیزیں جو ہیں ان سب چیزوں کے لتبارک وطالع نے اسما ان کے خواص ان کے سمرات ان کے منافع اور کس کس بوٹی میں کس کس مرض کا علاج ہے ایک ایک چیز رفتبارک وطالع نے آدم علیہ السلام کو سکھا دی ایک ایک چیز رب رفتار نے, نے آدم علیہ السلام کو سکھا دی جی سکھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشا فرمایا ملائکا کو ملائیکا آپ بتاؤ یہ کیا ہے یہ <متحد> چیزیں کیا ہیں اب ان کے خوات بیان کریں یہاں <متحد> پہ یہ سوال اٹھتا <متحد> ہے کہ استاد جو ہے وہ دو ते شگردوں کو پڑھائے ہے جی ایک کو مکمل تعلیم دے دوسرے کو مکمل نہ پڑھائے یا تھوڑا پڑھائے بھی نہ کچھ بھی نہ پڑھائے دونوں کو امتحان گاہ میں بٹھا دے اور کہے جی آپ امتحان دیں بات تو درست نہیں ہے کہ درست ہے درست تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو سکھا دیا فرشتوں کو نہیں سکھایا اور فرمایا کہ ہاں بھی فرشتوں بتاؤ کیا ہے یہ جب انہیں سکھائے نہیں تو ان سے پوچھنا کیا مانا رکھتا ہے یہ ایک سوال ہے اس کا جواب کیا ہے ایسی بات بالکل نہیں ہے کہ ربت بارک وطالع نے علیحدگی میں سکھایا اور فرشتوں کو اس سکھانے میں شریک نہیں کیا نہ ایسی بات نہیں ہے بلکہ ربت بارک وطالع نے جب آدم کو تو فرشتے بھی سامنے تھے سب کے سامنے رفتبارک وطالع نے اس کی تقریر فرمائی ایک ایک چیز کا بیان فرمایا ربت بارک وطالعہ نے یہ ایسے ہی ہے جیسے مثال کے طور پر آپ یہاں بیٹھتے ہیں روزانہ سبق سنتے ہیں جی یہاں پہ میں بیٹھ کے آپ جو ہے میرے پاس پڑھ پڑھ کے علم بلاغت اور فلسفہ بڑے ماہر ہو چکے ہیں مثال دے رہا ہوں تو یہاں کو ایسا بندہ آ جائے جو قسم کا بچارا جس نے کبھی اس علم کا نام بھی نہیں سنا ہو وہ بیٹھ جائے گا یہاں وہ بھی بیٹھا ہو اور میں یہاں پہ علم بلاغت بیان کروں فلسفہ بیان کروں یا آپ کو میں علم میراث پڑھانا شروع کر دوں لیکن آپ پڑھ رہے ہیں مجھ سے پہلے ہی اب بتائیں جی سن تو وہ بھی برابر رہا ہے سن رہا ہے نا وہ بیٹھا ہے ساتھ کسی نے اسے کانوں پہ تو نہیں رکھے سارا کچھ سن رہا ہے لیکن جب سارا کچھ پڑھانے کے بعد میں کہوں گا جی سنائے تو آپ میں سے کوئی بھی بندہ کھڑا ہو کے سنا دے گا لیکن اسے کچھ بھی پلے نہیں پڑا ہوگا کیوں اس کی استعداد نہیں ہے اس کے اندر وہ استعداد نہیں ہے استعداد اسی میں ہے جو پہلے سے پڑھتا آ رہا ہے اس علم کی مبادیات کو وہ جانتا ہے اس کی ابتدائی چیزوں کو وہ جانتا ہے وہی بندہ اس سبق کو سمجھ سکتا ہے لیکن وہ نہیں کہ نہیں سمجھایا مسئلہ مصرح مصرح مصرح وہ کیوں نہیں سمجھ سکتا اس میں استعداد نہیں یہ کیوں سمجھ رہے ہیں ان میں استعداد داد ہے داد داد تو رب تبارک و تعالیٰ داد نے داد خلافت کے جتنے بھی مسائل ہیں ان, ان سب ان کے علم بھی کی, بھی کی اس خلافت کو انجام دینے کی استعداد رکھی صرف آدم علیہ السلام میں تھی وہ صرف آدم علیہ السلام میں استعداد تھی اچھا جی یہاں پہ ایک بات اور بھی ہے جیسے مثال کے طور پر میں سبق آپ کو سنا دوں وہ جو جاٹ بندہ بیٹھا ہوگا آپ میں سے کوئی بھی بندہ کھڑا ہو کے سنانے لگے سبق سارے کا سارا فر بولے جا رہا ہو اسے یہ تو سمجھ آئے گی یہ تو سمجھ نہیں آئے گی اسے کہ پڑھ کیا رہا ہے لیکن وہ یہ تو سمجھ آئے گا نا کہ صحیح سنا رہا ہے اے؟ اے؟ یہ تو سمجھ جائے گا نا کہ صحیح سنا رہا ہے استاد اس خاموش ہے اس کا استاد اس خاموشی اس کی تصدیق کر رہی ہے وہ صحیح سنا رہا ہے جی اسی طرح گھر کے فرشتوں کو ان چیزوں کے علم نہیں تھے ان کے قباس کے علم نہیں تھے لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے جب ان سے بیان کرنا شروع کیا آپ نے ساری چیزیں آپ کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں ان کے خوات بیان کر رہے ہیں ان چیزوں کے اسماف بیان کر رہے ہیں ان کے سمراج بیان کر رہے ہیں ان چیزوں کا مال بیان کر رہے ہیں ان کا انجام بیان کر رہے ہیں اس کے فوائد بیان کر رہے ہیں سارے کو بیان کر رہے ہیں پیسے سارے سن رہے ہیں یہ سن کے میں یہ پیدا ہوئی پہلے بھی لیکن یہاں دیا لگے بتاؤ پھر نے کیا کہا کہنے لگے سارے اکٹھے بولے علم لنا اللہ, اللہ ماللہ ماللہ مولا تو پاک ہے ہمیں تو کوئی علم نہیں ہے بس اتنا ہی علم ہے جتنا تھی ہمیں استداد تھا فرمائیے ہمیں اتنا ہی علم ہے جتنا تُو نے ہمیں اتا فرمایا ہے بس آگے پتا ہے کیا کہا بے شک تو علم والا بھی ہے حکمت والا بھی ہے یہ دیکھیں علم سے آگے حکمت کا باب کھلتا ہے علم والے میں ہوتا ہے حکمت والے کم نظر آئیں گے یہاں حکمت بھی ہو کنی سے مجھا ہے مسئلہ اس لئے رب تبارک و سے فقط علم نہ مانگیں حکمت بھی ساتھ مانگیں اور قریم سے تو بھی بات کو بیان فرماتے تین بار سے سے علم تو آ جاتا ہے حکمت بار بار پڑھنے سے آتی ہے ہے کریما کلرات شریف کو ہر نماز میں رکھا بلکہ ہر رقط میں رکھا تاکہ ان میں حکمت پیدا ہو ہم نے غور نہیں کیا تو حکمت نہیں دی علم نہیں آیا ہمیں تو بھائی الحمد للہ العالم نے پڑھ کے بس چھٹی جی تو بھائی علم کے ساتھ حکمت کا بھی تقاضا کرنا ہے حکمت کا بھی ہم نے رب رفت بار کو بارگاہ میں اس کی بھی التجا کرنی ہے مولا ہمیں حکمت بھی عطا فرما کہ سمجھا ہے مسئلہ جو بندہ ٹیک لگا کے بیٹھے وہاں علم نہیں آتا حکمت کیسے آئے گی بھائی نہیں علم کی جو بندہ بیٹھ سکتا ہو پھر ٹیک لگائے نا وہ علم کا بےدب بندہ رفت بار کو بتا رہا نے عرصہ فرمایا جہاں پہ دیکھے جی فرشتوں نے کیا کہا تھا مولا ہم تسبیح پڑھنے والے ہیں ہم کون ہیں, ہیں. ہم تیری تسبیح پڑھتے ہیں تیری تقدیس بیان کرتے ہیں اللہ اللہ کرتے ہیں تیری نمازیں پڑھتے ہیں ذکر و فکر میں مشغول رہتے ہیں تو مہربانی کر ہمیں ہی بنا رب تعالی نے کیا فرمایا فرمایا کہ یہاں پر فضیلت جو ہے وہ علم کو دی جائے گی کسے دی جائے گی علم کو دی جائے گی یہ بات ہم بڑے عرصے سے بیان کر رہے ہیں لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہم کہتے ہیں خدا کے بندوں یہ ذکر و عبادت کرنا بھی اچھی بات ہے لیکن اس یہاں کی اس کی پہ بیان ہو رہا ہو کئی بندے تصویر پھیر رہے ہوتے ہیں تمہیں پتہ ہے اس کا نفع ہوگا ایک تو بندہ مجھے خود کہنے لگا جی میں آپ کو درست نہیں سنتا میں نے تصویر پھیرنی ہوتی ہے یہ خدا کے بندے تمہیں کون سمجھایا یار یہ مسئلہ آلم کے پاس بندہ بیٹھو تسمی نہ پھیرے وہاں کیوں ہو سکتا ہے کہ وہ اسے کچھ مسئلہ بیان کرنے لگے آگے دیکھ کے چپی ہو جائے اس کا تو نقصان ہو گیا نا پھر تو یہاں قرآن پاک کا بیان ہو رہا ہے بھئی حدیث شریف کا بیان ہو رہا ہے علم و حکمت وہ نفل پڑھ رہا ہے فرشتوں نے کہا نہیں تھا نہ انہوں نے سبھی ہو ہم دے کے مولا ہم تیری تصویر پڑھ رہے ہیں تیری تقدیس بیان کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں سارے ذکر روزگار کرتے ہیں ہمیں خلیفہ بنا دے رب بار کو متعلق فضیلت کسے ہے علم کو ہے ایک بندہ ہے جو ایسے قرآن پاک پڑھے جا رہا ہے ایک بندہ ہے وہ شری مسائل والی دین بیانواری کتاب پڑھ رہا ان دونوں میں نفع کون کما رہا ہے جو شری مسائل سیکھ رہا ہے بندہ دین متین کے احکامات سیکھ رہا ہے بندہ کیونکہ یہ تو بندہ پڑھے گا ثواب ضرور ہے اس میں بھائی لیکن جو سمجھ آ گا اسے حرام, حسائل, حرام حلال کی مسائل جو ہیں, جو ہیں, اس ہیں اس کے شریک کھلیں گی کتنے حرام سے بچے گا کتنے حلال وہ کتنے فرائض اپنائے گا تعالیٰ اپنا میں کون رہا اس لیے جہاں جو بھی بیٹھتے میری کوشش ہوتی ہے انہیں کتابوں پہ لگایا جائے जाये. لیکن وہ जाये. مجھ سے जाये. چونکہ زیادہ دنا عمر بھی بڑی बड़ी. تجربہ बड़ी. بھی بڑا وہ کہتے ہیں مولوی صاحب آپ کو کیا ہم بڑے دناال لوگ ہیں آپ نہ ایسی باتیں اچھا میرے سامنے پڑھنا شروع بھی کر دیں گے بعد میں پھر وہ کیا ہے بھائی ہم تو تمہارا بھلا چار ہے یار ہم تو تمہارے خیر مانگتے ہیں یار ہے مولوی وید ایسا ہے جو ہر وقت جب بھی دعا کرے رب سے تو انہیں کی خیر کے لیے دعا مانگتا ہے رات دن بولے بھی تو ان کی بھلائی کے لئے ہے یہ نہیں میں حقیقت کہتا ہوں سگا باپ کی آپ کا وفادار نہیں ہے اتنی وفاداری رفتبارے کو بتا نے ہمارے دل میں آپ کے لیے رکھی ہوئی ہے میں سچی کہہ رہا ہوں آپ کا ابا جو ہے نا وہ بھی آپ کی دنیا بنانے کے چکر میں ہے اور ہمیں فکر ہے تو آپ کا ایمان بچانے کی فکر ہے ولہ کہہ رہا ہوں قرآن میرے سامنے رات دن جو بول رہا ہوں آپ ان سے پوچھیں مجھے کوئی اضافی تنخواہ دیتے ہیں اس کی اور آج تک میں نے کبھی مطالبہ کیا ہے میں <متحدث> نے بڑے سارے موبائل دیکھے ہیں بو بھی ایک میرا دوست تھا کلاس میں پڑھتا تھا میرے مجھے خود کہنے لگا جی میں گیارہویں بیان کرتا ہوں اس کے پیسے الگ لیتا ہوں ان سے بتائیں گیارہویں بیان کرتا ہوں اس کے پیسے الگ لیتا ہوں میں انہیں کہا ہے اس کے پیسے الگ ہوں گے مراج میں بیان کروانے تو اس کے پیسے الگ ہوں گے لیکن یہاں ہم رات دن بیٹھے ہوئے ہیں اسی لیے بیٹھے ہوئے ہیں صرف کس لیے یار حضور کی امت کا ایمان بچ جائے بس اگر پھر بھی کوئی دنا ہے یا تو پھر ہمیں سکھا دے یا پھر ہم سے سیکھ لے ہے نہیں سر ہاں اچھا واحد بھی ایسے اعتقاد بیٹھ کے نہیں آئے یہ کہاں لکھا بڑے پاگل ہو تم بھی اتنے عرصے سے ڈڈو بنا ہوا ہے تجھے کیا نظر آیا آج تک بھئی اس بچے کے گلے پڑ گیا تھی خزر السلام نظر آئے تجھے نہیں آئے اس نے کہا جی نہیں نظر آئے تیرے تو پھر اعتکاف ہی نا بچے تیرے تو ہی نہیں ہوا، تجھے حضرت خلیہ نام نہیں آتا حضرت یہی ہے یہ بندے کو آ جائیں بھئی نہیں. ایک کشف کا آ جانا کرامت کا مل جانا یہ کوئی بڑی, بڑی بات نہیں ہے بڑی بات یہ ہے کہ بندہ جو بھی قدم اٹھائے اسے پتا ہو یہ کام کرنا میرے حلال ہے یا حرام ہے بڑی, بڑی بات یہ باد باد ہے باد باد باد اللہ درست رسول پڑھتے میں کتب بنا ہی میں علم پڑھ بڑھ ہوں بتائیں بھائی یہ علم کا ولایت کے حصول کا بڑا آسان طریقہ بندہ علم پڑھنے لگ جائے بس اللہ تعالیٰ نے بڑا فضل کیا بیٹھے یہاں جی تو اس لیے جو بھی بندہ آپ کے سامنے بیٹھ کے تصویر پھیر رہا اسے بھی سمجھانا چاہیے بھائی آپ جو کچھ سیکھ رہے ہیں یہ اس سے بھی بڑا ہے جو کچھ آپ یہ فو پھوک کر رہے ہیں اچھا پڑھتے بھی ایسا ہیں کہ کوئی نقصان اوپر سے نقصان ہوتا ہے کیا ایک بندہ میرے سامنے مول ہوئی تھا پڑھا تھا کہ میں نے کہا یہ کیا پڑھ رہے ہو کہ میں نے کہا اب مجھے سمجھ آئی پہلے تو پچکو پچکو آ رہا تھا یہ کیا ہے بھائی کیا پڑھ رہے ہو آپ یار بہت سارے لوگ قرآن پڑھنے والے عزیز حضور کی بہت سارے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں الٹا قرآن ان پر لانت کرتا ہے وہ یہی تو پڑھتے ہیں کس نے تمہیں کہا تینتیس بار سبحان اللہ پڑھ وہ مار... مار... مار... تین بار پڑھ لے سبحان اللہ اس طرح کر کے پڑھ وہ تین بار ہی پڑھ لے یہ پشکو پشکو جو کر رہا ہے کیا نہ لفوگا تجھے اس کا عجیب کو لوگ ہیں وہ تینتیس بار پڑھنا ہے جی کام نہ ہو جائے یہی پہ ایک مولوی ہم نے رکھا کتنا الٹا پڑتا تھا قرآن میں نے اسے کہا میں نے کہا تیری مہربانی یار سبا پارنا پڑا کر روز کا پاؤ پڑ دیا کر کہتا پھر پورا نہیں ہوگا میں نے کہا کوئی نہیں ہے نہ پورا ہو تھوڑا پڑھا جائے صحیح تو پڑھا جائے کہنے لگا پھر پورا نہیں پڑھیں گے تو گناہ ہوگا میں نے کہا الٹا پڑھیں گے کون سے تجھ پہ سواب ہوگا بھائی الٹا پڑے گا کون سے ثواب ہوگا تجھے آج کتنی پورا قرآن پڑھیں چاہے اُلٹا ہی کیوں نہ پڑھ دیں پورا جی بات عجیب بنا ہوا لوگوں کا پاگلوں کا بھائی خدا کے لیے زیادہ تیز پڑھیں گے الفاظ الٹے سیدھے پڑھیں گے تو حرام کے زمرے میں چلے جائیں گے ممکن ہے آپ الفاظ الٹے سیدھے کر دیں تو کافر بھی ہو جائیں آپ کو فر بھی کر بیٹھے ہیں آپ اگر حلال سمجھ کے پڑھ رہے ہیں اُلٹا سیدھا پڑھ رہے ہیں تو بندہ مومن کہاں ہے گا بھائی تو بھائی تھوڑا پڑھ لیا جائے لوگوں کا ذہن بن گیا جی پورا قرآن ختم کرنا ہے بھائی پورا قرآن ختم کرنا صحیح ہے سننا چاہیے بھی لیکن بندہ جو پڑھی اُلٹا رہا ہو پھر اس پورا کے کیا فائدہ, بھئی؟ فائدہ نہیں ہے بیشتر بیشتر لیکن سمجھائے بیشتر بیشتر کون جو بھی بات کرے بات کرے بات تو اپنے گلے میں چھچندر اٹکانے والی بات ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھتا فرمایا بس تو یہ رقت بارک وطال نے ارشا فرمایا جی دیکھیں ساری چیزیں ربت بارک وطال نے سامنے کر دی اللہ تعالی نے فرمایا کہ اب جب فرشتوں نے کیا نہ اپنی عزت کا اظہار کیا مولا ہمیں تو کوئی پتہ نہیں بس اتنا ہی پتا ہے جتنا تم نے سکھایا ہمیں جتنی تم نے اس رکھی ہے رب تعالی نے فرمایا کال یا آدم بے بے فرمایا آدم اب تتا ہے है? اب تو بیان کر آدم علیہ السلام نے ایک چیز ایک کے فوائد ان کے نام ان کے خباس ان کے فوائد ان کے, فوائد، ان کے سمراد، ان سے حاصل ہونے والے منافع بیان کرنے شروع کر دیے حضرت السلام نے جب بیان کیے نا تو رب تبارک کو نے فوراً فرمایا وہ کال علم کلاتے والے وہ فرشتو ہاں بتاؤ اب کیا میں نے کہا نہیں تھا او میں زمین و اسمانوں کے غائبوں کو جاننے والا ہوں میں جاننے والا ہوں ان چیزوں کو وہ اعلم ما تعبدون وما كنتم تكنون اور میں ہر وہ چیز جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو جو تم ظاہر جو چھپاتے ہو تم ماللہ ہر ماللہ چیز ماللہ کو ماللہ میں جاننے والا ہوں یہ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اگے دیکھیں جی دو چیزیں یہاں پہ بڑی قابل غور ہیں ایک یہ کہ جب کوئی حاکم بنتا ہے نا اس حکومت کے جتنا بھی عملہ ہوتا ہے بڑا جیسے فوجی لگا رہے ہیں جتنے بھی سارے ہوتے ہیں کام کو انجام دینے والے وہ سارے کے سارے اسے سلامی پیش کرتے ہیں کیا پیش کرتے ہیں سلامی پیش کرتے ہیں یہاں پہ کیا کہتے ہیں اسے گارڈ آفر ہاں آرنر آرنر جی ہاں اسے جناب عزت دے رہے ہیں جی اسلامی پیش کر رہے ہیں تو یہاں حضرت آدم علیہ سات کا علم بیان کرنے کے بعد آپ کا خلیفہ ہونا پکا ہو گیا آپ تو ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں خلیفہ تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ فرمایا تھا آپ کی تخلیق کا مقصد ہی آپ وہ خلیفہ بنانا تھا جی تو یہاں پر حضرت سیدنا اللہ آدم علیہ سات کی خلافت جو ہے وہ ان کے علم میں پکی ہوگی کہ آپ یہی خلیفہ ہیں. تو انہیں سلامی دینے کے لیے رب تبارک و بار نے فرمایا فرشتو وابی نے سجدہ کرو فرشتو آبی نے سجدہ کرو جی اب تعظیم کرو میرے آدم کی یہ خلیفہ بن گیا جی ایک دوسرا یہ کہ حضرت آدم علیہ سادام جو ہیں آپ نے جب اپنا علم ظاہر فرمایا نا جی آپ کو علمی برتری آ گئی کہ سارے فرشتوں پر اور علم کی وجہ سے آپ فرشتوں کے بھی استاد ٹھہرے تو روتال نے فرمایا آدم جب ہم کو کہا کہ آدم کو سیدا کرو تو فاسا ابلیس تو سب نے سیدا کیا سوائے شیتان کے شیتان فلس بھی دینا نا یہ اڑ گیا اس نے سجدہ نہیں کیا ابا وسط اللہ تعالی نے فمایا وہ اڑ گیا تک اور تکبر کیا وکانا من کافرین اور وہ کافروں میں سے ہو گیا یہ زین میرے وہ سجدہ کرنا بھی فرض تھا آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کیا جا رہا ہے وہ بھی فرض ہے نماز والا سجدہ بھی فرض ہے جو ہم کرتے ہیں شیطان نے ایک سید نہیں کیا تو کافر سارے لوگ نہ انہیں کافر تو نہیں نہ کہتے ہم کافر بالا عمل کر رہے ہیں یہ اپنی سستی کی وجہ سے سجدہ چھوڑ رہے ہیں اپنی عملی کوتا کی وجہ سے سجدہ چھوڑ رہے ہیں لیکن شیطان نے کیا کیا تھا شیطان نے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرنا یہ حکمت کے خلاف ہے تو کہ یہ کو دنائی ہے کہ آدم کو آگ سے پیدا ہوا یہ مٹی سے پیدا ہوا آگ جائے اوپر کو مٹی جائے نیچے کو تو یہ نیچے کو جو جا رہی ہے اس کا کام بند ہے مجھے سجدہ کرے میں تو اوپر کو جا رہا ہوں میں تو سجدہ کروں اس نے نعوذ باللہ رب کے حکم کو خلاف حکمت سمجھا آج کتنے پاگل ہیں جو پوچھتے ہیں جی رب کا یہ حکم جو ہے اس میں حکمت کیا ہے اگر وہ حکمت ان کے پلے پڑ جائے اکل میں آجائے کھوپڑی میں پہنچ جائے تو پھر کہتے ہیں ہاں یہ ٹھیک ہے اگر وہ حکمت ان کے سمجھ نہ آئے تو پھر انہیں رب کا حکم بھی اچھا نہیں لگتا ہر وہ بندہ جو رب تبارک و تعالیٰ حکم پر موترز ہے وہ اپنے دور کا پکا شیطان ہے وہ کیا ہے پکا شیطان ہے ہاں خالد شیطان ہے اس کے شیطان ہونے میں کوئی حق نہیں ہے جو بندہ و بار کو کسی حکم کو خلاف حکمت ہاں وہ مومن بندہ جو سستی کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ پا رہا وہ گناہ گار ضرور ہے لیکن کافر نہیں ہاں جو بندہ نماز کے عمل کو ہی سمجھے کہ جو فضول کام ہے اس میں کون سی ایسی عبادت پڑھنے والی بتائے بھائی ایسا بندہ کافر ہو جائے گا کیا ہو جائے گا کافر ہو جائے گا مومن نہیں رہے گا ہاں تو یہاں سے یہ بھی ثابت ہوا حضرت آدم علیہ السلام عالم تھے کیا تھے عالم تھے عالم کا سب سے پہلا دشمن شیطان ہے کون ہے شیطان ہے جی کون شیطان شیطان ہے تو شیطان زمین <سلام> کے زمین کے اندر خلافت, م م خلافت م قائم ہونے لگی سنیں جی زمین جی جی کے اندر خلافت قائم ہونے لگی سب سے پہلا دشمن خلافت کا وہ بھی شیطان ہے آج بھی جو بندہ جمہوریت کا حامی ہو اور خلافت کا دشمن ہو وہ کون ہے شیطان ہے ہماری دعوت یہی ہے پوری کائنات کے لوگوں کو آؤ آج بھی تمہارے پاس وقت ہے اس زمین کے اندر خلافت علام حاجر نبوہ کو قائم کرنے کے لیے مدد کرو تم رب اعلیٰ کی مدد کے لیے کھڑے ہو جاؤ اس کے ابیب کی مدد کے لیے کھڑے ہو جاؤ اس کے دین کی مدد کے لیے کھڑے ہو جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا